بس اللہ علّ اللہ علیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ موجود تمام اور شامین اور ساتھی دوسرے واٹس ایپ سے اور دیگر شامین سب کچھ واپسی سلامت کرتے ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 24 آپ حضرات کے اور یہ درخت جو ہے ان دعاؤں کے بارے میں ہے جو وضو و ہے سے فارغ ہونے کے بعد ہاں جی مسجد میں جاتے ہوئے یا اگر مسجد میں جانا نہیں ہوا تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بیچ میں پڑھی جانے والی دعا ہے ہاں جی مسجد میں جائیں یا نہ جائیں مسجد میں جاتے ہوئے پڑھنا ضروری نہیں ہے تام جو اس بیچ میں انسان فارغ ہوتے ہیں تو اسی فراغت سے فائدہ سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے جو ہے یہ دعا پڑھنے کو یہاں لکھا ہے چنانچہ جہاں لکھے تہارتین سے فراغت کے بعد ہاں جی غزو غسل وغیرہ فراغت کے بعد غسل و غزو سے فارغ ہونے کے بعد البتہ تیمون بھی تحرت میں شامل ہے اس کے بعد بھی آپ کو پڑھ سکتے ہیں جی وہ بھی تحرت کے قائم مقام ہے مسجد میں جاتے ہوئے ہاں جی فلمات پہلے آوز باللہ بلّہ شیطان الرضیم پڑھیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اوز باللہ یعنی میں پناہ مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے درگار میں شیطان مردود کے شر سے ہاں جی شیطان اللہ کے شر سے جو جو اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے نکالا گیا ہوا اور اللہ کے غضب اور قہر کا شکار معلوم ہے شیطان اور اس کے شر سے اللہ کے پناہ مانتے ہیں. اس کے شر سے پناہ ماننے کی وجہ یہ کہ وہ انسان کا کھلا دشمن نے اللہ نے قرآن فرمایا ہاں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے فرمایا لہذا اس کے شر سے بجنے کے لیے ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس کے جو ہے مکر ہلے بہت ہی باریک ہوتے ہیں اس وجہ سے اللہ کے حضور میں پناہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی کو بتائے شیطان کی مکر دو کہ کیا ہے پھر بسم اللہ الرحمن اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رہوں والا ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر یہاں کچھ قرآن آیات دیا ہے اور ہی جو ہے خوبصورت اور پرمانہ آیات ہیں اس کے بعد جو ہے سر غلط شادی استغفار ہے اور اس کے بعد جو ہے سرعین ضلع پڑھنے کا تین سر جنا تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ اور دس مرتبہ درودشریف آپ حرمتیں جو شا ان دعاؤں کو وضو کے بعد غسل سے پہلے پڑھیں تو حدیث رسول کے مطابق ان صورتوں کے پڑھنے والوں کو ہزار شہیدوں ہزار شہیدوں نیز خد میں قرآن کا ثواب خدا تعالیٰ عطا فرماتا ہے اتنا زیادہ ثواب جو ہے ان دعاؤں کا اور ان صورتوں کو پڑھنے والے کو لے لکھا ہے تو دعا جو ہے وہ آیات جو ہمیں خصوصاً اس صبح کے وقت جو ہے انسان کھلی فضا میں آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کو میں تدبر کرتے ہوئے آیات کو پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے تو آگے جو ہے بسم اللہ اللہ بسم اللہ کے بعد یہ آیات پرنے کا حکم ہے ان فی خلق سماوات و لرض وقت ونحایات انََََََََََََََََََََ يعنى یعنی بے شكق اس بات میں كوئى شكش و نہيں فی کے سماوات و آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں تخلیق میں اس کو پیدا کرنے میں وہ اختلاف لیل و نہارے اختلاف یعنی ایک جائیں ایک آئیں حال بار بار تبدیل ہوتے رہنے کو اختلاف ہوتے ہیں تو اختلاف اللور و نہار یعنی دن اور رات کے آنے جانے میں کہ چوبیس گھنٹے کے جاتا آتا رہتا ہے ان دونوں میں زمین اور آسمان کے تخلیق میں پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں لا آیات ان ضرور نشانیاں ہیں آیات کے معنی نشانی بھی کہا ہے آیات کے معنی پند و نصیحت بھی کہا ہے عبرت بھی کہا ہے تو ضرور جو ہے ان میں نصیحت ہے ضرور ان میں عقل و شعور آنے والے پن دو و نصیحت ہے عبرت ہے الی الباب الو جو ہے صاحب والے کے معنی میں ہے الواب الو ہے اس کے اصل مغذ کسی بھی چیز کی خالص ہے اور مغذ کو کہتے ہیں تو انسان کے عقل اور دل کو بھی لبن کا آئے اس ہے اس کے جمع الباب ہے لب الباب یعنی صاحبہ نے عقل و دانش کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان چیزوں میں جو ہے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ان میں ضرور آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی یقیناً ان انسان اس کائنات میں غور و فکر کرے ہاں یہ زمین کی عظمت سورج کی عظمت چاند شہر باقی تمام سیارات کے آسمان میں جو سیارگان ہیں ان میں اور اس کائنات کی مضبوط تحقیق میں آپ جتنا غور کرتے جنے غور کرتے جنے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قدرت بے نہایت کا علم بے نہایت کا اور اس کے حیات کا حیاتِ جو ہے میں کا اور ان تمام چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ کے تمام آسما و شاوبیت کا خالقیت کا رازقیت کا ان تمام کا آپ کو پود کو نزدیک سے ادراک ہو جاتی ہے اور اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ جاتی ہے معرفت جتنا محبت بڑھے گا معرفت بڑھنے سے محبت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی سچی بندگی ہوتی ہے اس لیے ان میں غور و فکر کی دعوت ہے طلی الباؤ اللہ کی نظر میں صاحبہ نے کون لوگ ہیں جی نے یہ وہ لوکیں اللہ جی نے یس قرون اللہ قیام و جنوب و کرون فی خلق السماوات واط ربنا ما خلقت ناما باطلا تحضبا طلا عذاب کا فق نہ عذا بن اللہ جی یہ الول لال یہ صاحبان نقیل اللہ وہ لوگ ہیں یس قرون جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیامً کھڑے حالت میں خوداً بیٹھے ہوئے والا جنوبی وہ اپنے پسلیوں پر لیٹ کر بھی چونکہ انسان جو ہے مجموعی طور پر تین حالتوں سے خالن نہیں ہے یا وہ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے عام طور پر اسی حالت میں ہوتی ہیں تو کوئی کہ یہ مطلب ہے کہ یہ بندے یہ, یہ صاحبان عقل ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اب اللہ کو اس سے مراد نماز بھی لیا ہے ہاں نماز پڑھتے ہیں نماز میں کھڑا ہونے کی حالت بھی بیٹھنے کے البتہ جنوب میں پڑھنے کی مطلب وہ بیمار لوگ جنوب پر بھی فصلوں پر لیٹ کر بھی پڑھتے ہیں اور ہر حالت میں نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ سے غافل کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں یہی لوگ صاحبہ عخل ہے ہاں ہر حال میں وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں وہ تفعقہ اور یہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں کہ خلق سماوات والمین اور آسمان کی خلق بیمانی پیدائش ہاں اس کی تخلیق خال تو اس میں یا یا خالق سماواد میں خلا بے میں مخلوق بھی ہے زمین و آسمان میں موجود مخلوقات میں اس میں غلطیا دیا و آسمان خود کی تخلیق کیونکہ یہ دو بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ہیں اس کی کے کیا جو ہے شاہکار ہے آسمان خصوصاً جو ہے آسمان کے اندر اور زمین کے اندر کیا جائوات اور آسمان کے اندر کیا جائے وات خصوصاً کہ احکشانے ستارہ گان اس کو جس عظمت کے ساتھ اللہ نے خلا فرمایا آپ باقی سب چھوڑا آپ صرف سورج پہ غور کریں یہ کتنی عظیم جو ہے ایک موجود ہے یہ پورا آنکھ ہے اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا ہے اور لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم آگ کے مجسمے کو بھی اس ستارے کو بھی ایک نظام میں فٹ کر دیا کون کر سکتا ہے انسان تو آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتا ہے، تو آگ کے اس عظیم مجسم کو ہاں جی اس عظیم ستارے کو ایک نظام میں فٹ کرنا ایک مدار میں فٹ کرنا اور اس کو حکم کرنا کہ وہ ہمیشہ اپنے نظام کے طرف چلتے رہیں یہ اللہ کے سوا کسی بھی موجود کی بس کی بات نہیں ہے اردان جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس کے تخلیقی آسمان از اور زمین میں غور و فکر کریں اور صاحبہ نے عقل کی نشانی یہی فرمایا واللہ اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں وہ یہ توہ قرون غور و فکر کرتے رہتے ہیں فیخل کے سلام والا زمین اور آسمان کی تحریر میں اور اس میں غور و فکر کرنے کے بعد اس ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت نظر آتا ہے اور ان سب کی تحلیق میں ایک یقیناً ایک مقصد نظر آتا ہے تو ہیں رب بنا بے اختیار کے اٹھتے ہیں یہ ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد بے اختیار ان کے اندر سے یہ آواز نکلتے ہیں ان زائبان عقل سے ما خلگتا ہے پرور دگارا اے ہمارے مالک اے ہمارے سردار اے ہمارے رب اے ہمارے رازق رب کے چونکہ یہ سارے معنے ما حلق تحاذہ باطلا تو انہیں ان سب چیزوں کو باطل بے مقصد ہاں جی حلق نہیں کیا باطل کے معنی یہ لکھا ہے جب کسی چیز کے بارے میں تحقیق کریں تو آخر میں خوش بھی نہ ہو وہ ہی ہو کچھ بھی نہ ہو اس کو باطل بولتے تو مقصد کیا ہے تو نے ان تمام آسمان و زمین ان تمام مزاد کو بے مقصد خلق نہیں ایک مقصد کے لیے خلق کیا وہ مقصد کیا اللہ تعالی نے خود فرمایا قرآن باغ میں فرمایا تمام زمین آسمان تمام منجاد کے انسان میں نے خلق اللہ کم محافی عرض جو کچھ آسمان و زمین ہو سب میں نے تمہارے لیے خلق کیا اور فرمایا اور تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہاں جی آف خلق ناقم ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا کھیل کود کے لیے خلق کیا ہم سے جواب مانتے ہیں نہیں بلکہ کس مقصد کے لیے اللہ خود فرماتے ہیں وہ ماخلق الجن والے انسان اللہ لیا ہم نے انسان و جنات کو پیدا نہیں کیا مگر صرف ہماری ہی بندگی کے لیے ہمارے ہی اطاعت تو بندگی کے لیے خلق کیا تو اسی مقصد کو یہ اللہ کے مغرب بندے اقرار کرتے کہتے اللہ تو ما خلق تھا باطلا تو نے عظیم آسمانوں اور زمین کو بے مشر خلق نہیں کیا سبحان اگر تو ہر ایپ سے سبحان مزدر ہے ہمیشہ اضافے سے اسمال ہوتے سبحان نکاح صحان اللہ سبحان ربی سر اسمال ہوتے مزدر ہے سبحان جو ہے تصویح سے ہے اس کا منظر ہے سب بھائی سب بھی ہو تصبی اس کے معنی تنجیش کے معنیٰ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے ایپ اور نقص سے پاک کرنے والے میں اے اللہ تو ہر قسم کے ایپ اور نقص سے اور پاک اور منظہ ہے فقینہ اے اللہ تو ہمیں بچاؤ عذاب النار جہنم کے عذاب سے مزید یہ دعا کرتے ہیں کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد ربنۂ ہمارے پروردگار انگا من تُخلاء نار بے شک تو جس کو داخل کرے گا نار ان آگ میں مراد ایسے جہنم میں چونکہ جہنم میں آگ سے آگ کی آنکھ ہے جہنم کو آگ سے تعبیر کیا جس کو تو جہنم میں داخل کرے گا فقط احزیت اور تو بے شک تو نے اس کو ذلیل کر دیا کیونکہ جہنم میں سوائے ذلت و خاری کے عذاب اور تکلیف کے کچھ نہیں نئی نئی فنتوں نے اس کو ذلیل کر دیا اس کو ذلیل کر دیا کیونکہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے اس کے اپنے بورے عقائد اور برے کی پہلے نے ذلیل کیا ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا و مال ظالمین من انصار اور یہ جو جہنم میں گیا یہ ظالم ہیں اور نہیں ہی یہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار کسی کو ان کی مددگار نہیں ہے اب جہنم میں مزید یہ مومن بندے بڑے خوبصورت دعائیں کرتے ہیں رب نِ ہمارے پروان نگار ان نہ بے شک ہم نے سمیع نہ ہم نے سنا منا دین ایک نظاہ دینے والے کو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علم کی ذات رامی ہے ایک ندا دینے والے کو ہم نے سنا یہ رسول اللہ کو تیری طرف ندا دیتے ہوئے ہم نے سنا جنا دل ایمان یہ ندا دینے والے ندا دے رہتے پکارت ایمان کی طرح اے لوگو انعام نب الحب کو ایمان لے اپنے رب پر ہاں جی یہ مومن بندے کہتے ہیں اللہ تیرے نبی تیرے محبوب بندے نے جو ہے ندا دیا اے لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ فا اے اللہ ہم نے ایمان لیا۔ سر تسلیم ہم کیا تیرے نبی کے ندا پہ تیرے نوی مکار مدینے کی گلی کوچوں میں قول اللہ اللہ الا اللہ لہو کہہ کر فریاد کیا کرتے تھے یہ لوگ لا اللہ کرو کل فلاح پاؤ گے تو ہم نے آپ کی اس ندا پہ لبے کہا فامنہ یا اللہ رب بنا فخ اللہ یہ ہمارے پروردگار ہے ہمارے مالک ہے ہمارے رب ہے ہمارے رازق فقِ تو ہمیں وق دے ظنو بنا ہمارے گناہوں کو وقہ فرآ اور مٹا دے ہم سے سیام سے ہماری گناہوں کو سیاحت نہ ہمارے گناہوں کو اور تو اللہ ہمیں موت دے دے جب ہم دنیا سے جا رہا تو مال ابرار نیکوکاروں کے ساتھ یعنی ہمیں جو موت دے وہ نیکوکار و کار لوگوں کو جس طرح موت دیتی ہے آخری وقت میں ہمیں جی فرشتے انہیں سلام کرنے آتے ہیں اور وہ مقدسہ ان کے ارد گرد جم ہو جاتے ہیں انہیں تسلط دیتے ہیں اور انہیں آخرت کی نعمتوں سے آگاہ کرتے ہیں وہ خوشی سے دنیا سے آخر کی طرف سفر کر سکے تو وہ تو وہ اللہ ہمیں اورار اور نیک و کے ساتھ ہمیں موت دے ان جیسی موت دے پھر رب بنائے ہمارے پرو نگار آت تو ہمیں عطا فرما ماں وہ تمام نعمتیں کل قیمت میں وہ آتنا جس کا تو نے ہمیں وعدہ کیا اللہ رسول کا اپنے رسول محمد مصطفیٰ اور سابقام بھی علیہ السلام کے زبان مبارک سے ہاں جی ایمان لانے والوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں جو بشارتیں بھی ہے ہاں جی جو بشات بحیش کیا جو نعتوں کا دنیا میں کامیابیوں کامرانی کا نجات کا, کا اور آخرت میں بیش کا جہنم سے بچاؤ کا جو بھی تیرے نبی کے زبان مبارک ہمیں وعدہ دیا ہے ایمان لگانے والوں کے لیے وہ ہم وہ ہمیں عطا فرما والا تخن اے اللہ ہمیں ذلیل نہ فرما ہمیں ذلیل و ہماری کوتان کی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے ہمیں ذلیل نہ فرما یوم القیامت یا قیامت کے دن ان کا بے شک تو ہی اے اللہ لا تخلف المیات تو وعدوں کے خلاف ورزی نہیں فرماتا ہے تو حجان گرمی یہ مبارک دعا ہے ہاں جی اس دعا کو چونکہ موبائل میں بھی گنجائش ہے الگ ہی نہیں ہو رہا ہے باقی ایک چھوٹی دعا ہے اس کی بات تو خوش اور مختصر مطالب ہے ان کا انشاءاللہ کل کے درس میں توجہ دے دوں گا اس کے درس میں یہ سب نہیں آ رہا ہے باہر یہ دعا جو یہ آیات مجیدہ ہے ہاں جی یہ آیات مجیدہ ہے ہاں جی قرآن باغ میں اور یہ آیات جی سر عالم عمران آیت نمبر ایک سو نوے سے ایک سو چورانوے تک کے قرآن پاگ ہیں آپود سے بھی یاد کر سکتے ہیں بہت ہی ایمان افروز دعائیں ہیں مونومن اپنے جذبات کا اس کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں اس کی قدلت کی نشانیاں اس کے ہر ہر چیز پر وہ غور کرتے ہیں غور کرنے کے بعد اس میں اللہ کی اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے اللہ کی بے نہاط علم نظر آتا ہے اللہ کی جو ہے بے نہاد قدرت نظر آتا ہے ہر چیز پہ دیکھتے ہیں بھئی یہ چیز کس نے بنایا تو دیکھتے ہیں یہ تو کسی انسان کی وجہ بات نہیں ہے بھئی یہ عظیم درختان جو خوبصورت درختان بھی اللہ ہی نے بنایا یہ خوبصورت لہٰۃ فصلیں اور پھول اور کلیم بھی اللہ ہی کے تخلیق ہیں کس کی مجال لے اسے خوبصورت رنگ برنگ پھول جو ہے ہاں جی ایک سبزی میں اتنی خوبصورت رنگ ڈالے ہاں جی ایک سادہ سا پتے میں اتنی خوبصورت رنگ ڈالے اس میں حیات ڈالے اور دل لبانے والے خوبصورت مناظر کس نے خلق کیا ہوئی اللہ ہی کا ہے ہر شے پہ نگاہ ڈالیں جانوروں پر نگاہ ڈالیں ہاں جی اور درختوں پر نگاہ ڈالیں سمندر کے پانی اس کے اندر موجود مچھلیوں کے مختلف اقسام ان کی کارکردگی پر نظر ڈالیں ہاں پھل فروٹ جو باہنجے ہاں جی درخت ہے اور اس کے اندر آپ پانی ڈالتے ہیں اس کو اور جو پھل دیتے ہیں کتنا خوبصورت اور مزے دار لتی اسے پانی کو ہی اللہ جمع کر آپ کو مختلف پھلوں کی صورت میں دیتے ہیں اور آپ منہ میں کھاتے ہیں تو آنکھ میں پانی ہی بن جاتے ہیں اور انتہائی لذیذ ٹیسٹ اور مزے کے ساتھ ہاں جی تو آپ ایک ایک چیز میں غور و فکر کرتے ہیں چلے آزان میں ہاں جی تو آپ کو جو ہے اللہ سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا اللہ سے عشق میں محبت ہوتا جائے, جائے گا اسلامیر کا نے فرمایا اوراد صوفیہ فتح صبح ختم ہونے کے بعد جو ہے اس کے ختم کے بعد پھر آپ یا جو ہے تلاوت قرآن میں مصروف ہو جائیں یا اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں یا غور و فکر تفکر میں مصروف آئیں پھر آپ فرماتے تفکر میسر ہو اور فکر کرنا میسر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے فرمائے کیونکہ فرمائے فکر سے معرفت بڑھتی ہے معرفت سے محبت بڑھتی ہے محبت سے سچی بندگی کرنے میں مدد ملتی ہے توضہ نگرام یہ آیت بہت ہی پاک کی نورانی اور بہت ہی جامع ایمان افروز آیت ہے جو ہمارے روزگار نے ہمیں ہر روز پڑھنے کا جب بھی وضو کیا خصن صبح کے وقت ورنہ جب بھی وضو کیا اس کے بعد پڑھنے کا حکم دیا امید ہے ہم ان کو یاد کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں اور جالی دو نمبری لوگوں کی طرف سے دی یعنی وضبوں سے اپنے آپ کو جان چھوڑیں